بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده صدق وعده نصر عبده وعز جنده وهزم الاحزاب وحده والصلاه والسلام على من لا نبي بعده محترم مسلمان بھائیو بہنوں اور مجاہدین اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ استاد ابو مسعب سوری حفظه اللہ کی کتاب دعوت المقاومه الاسلامی العالمیہ یعنی عالمی جہاد سے ہمارا سبق پہلے حصے کے مقدمے میں جاری ہے جیسے گزشتہ سبق میں عرض کیا گیا تھا کہ استاذ محترم جو افکار اس کتاب میں بیان کرنا چاہتے ہیں یہ افکار تقریباً چودہ سال میں پروان چڑھے ہیں اور پھر اس شکل میں پیش کی گئی ہیں جو کہ آپ کے سامنے کتاب میں موجود ہیں اور ان افکار کے پروان چڑھنے میں چھ مرحلے ہیں پہلا مرحلہ ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا جس کا تعلق پشاور سے تھا اب دوسرا مرحلہ ہم بیان کریں گے جس کا تعلق ہسپانیہ کے دارالحکومت سے ہے یہ 1991 کا سال ہے اس سوری حفظ اللہ فرماتے ہیں کہ جس طوفان کا ذکر ہم کر رہے تھے کہ استخباراتی اعتبار سے مجاہدین کے خلاف ایک طوفان آئے گا اور سب کو بکھیر کر رکھ دے گا تو یہی ہوا جو مجاہدین پوری دنیا سے افغانستان میں آئے تھے مختلف جگہوں سے ان سب کو استخباراتی اور دہشت گردی کے خلاف جنگ کے اس عنوان نے بکھیر کر رکھ دیا ان مجاہدین کی مختلف قسمیں ہیں ایک قسم تو وہ ہے جو کہ اپنے ملکوں کو واپس چلی گئی اور پھر وہاں تحقیقات کے ساتھ ان کا آمنا سامنا ہوا اور بعض ان میں سے جیلوں میں پڑے رہے اور بعض جو ہیں اپنے ملکوں کی طرف جا نہیں سکتے تھے یہ دوسری قسم ہے تو وہ مختلف پناہ گاہوں کی طرف چلے گئے کوئی یورپ کی طرف گیا کوئی امریکہ افریقہ کی طرف گیا سب کے سب بکھر کر رہے گئے چالیس ہزار عرب مجاہدین موجود تھے جن کو عرب افغان قرار دیا گیا تھا یہ سب بکھر کر رہے گئے تو استاذ فرماتے ہیں کہ میں بھی ان حالات کے آنے سے کچھ وقت پہلے ہسپانیہ کی طرف چلا گیا تھا جہاں میں سالوں سے رہتا ہوں وہاں میں نے ایک بیان لکھا تھا چالیس صفحات پر و محیط تھا وہ بیان دراصل اس کتاب کی بنیاد ہے اس بیان کا عنوان تھا بیان من اجلی قیام المقامت اسلامیہ یعنی عالمی اسلامی جہاد کو قائم کرنے کے لیے بیان اور اس فرما رہے ہیں کہ اس وقت میرا خیال یہ تھا کہ یہ جو چالیس صفات پر مشتمل افکار ہیں ان کو تقسیم کرنے کی بہترین جگہ پشاور ہے وہاں جہاں سے مجاہدین اب جا رہے ہیں اور میرا مقصد یہ تھا کہ اکثر آرم مجاہدین کی ایک بڑی تعداد ان افکار کو لے کر یہاں سے جائے چونکہ ان کا جہادی تجربہ تھا اور عسکری تربیت ان کے ہاں موجود تھی اور میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ ان افکار کو پھیلانے اور ان افکار کو قبول کرنے کے زیادہ لائق ہیں بعد میں مجھے یہ پتا چلا کہ یہ میرا اندازہ غلط تھا اس لیے کہ میں نے بعد میں ان مجاہدین کی آدم اہلیت کا پتا لگایا لن تلقری اس لیے کہ انہوں نے عسکری اعتبار سے تو بہت اچھی ٹریننگ اور بہت اچھی تربیت لی ہے ولم یا تلخ کو اتوجی حلقا عیدی الفکری و سیاسی اللہ لیکن نظریاتی منہجی فکری اور ضروری سیاسی افکار انہوں نے حاصل نہیں کیے ہیں یعنی اس وقت بھی یہ مصیبتیں موجود تھیں جو کہ آج ہمارے اندر موجود ہیں جیسے آج ہم عقیدے نظریے اور منہج فکر ان اعتبار سے پریشانیوں میں مبتلا ہیں کہ مجاہدین کی تربیت کرنے میں بہت زیادہ نقصان ہے تو یہ مشکلات اس زمانے میں بھی موجود تھی اس بیان کے اندر جو افکار آئے تھے اس کا خلاصہ یہ ہے سب سے پہلے ہم نے مسلمانوں کے حالات لکھے کہ مسلمان کس حالت تک پہنچ چکے ہیں خصوصی طور پر حرب الخلیج یعنی صحرا کے طوفان کے بعد جو جنگ امریکہ اور اس کی اتحادیوں نے مل کر عراق کے خلاف کویت کی نام نہاد آزادی کے لیے لڑی اور ہم نے اس بیان میں یہ بھی واضح کیا کہ مسلمانوں کے ممالک میں سلیبیوں کے آنے کو اور یہودیوں کی آمد کو جنہوں نے شران جائز کہا ہے اس کی غلطی کو بھی ہم نے واضح کیا اور یہ بات بھی ہم نے بتائی کہ جو لوگ صدام حسین کو اپنی امیدوں کا اور عالم اسلام کی امیدوں کا آخری مرکز و محور سمجھتے ہیں یہ بھی غلط ہے اس بات کی بھی ہم نے وضاحت کی اور اس بات کی بھی ہم نے وضاحت کی اس بیان کے اندر کہ یہ جو جہادی تنظیمیں ہیں طاقتیں ہیں اور اسلامی انقلابی تحریکیں ہیں یہ اس عالمی صلیبی یہودی حملے کے مقابلے کے لیے نہ کافی ہیں اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم مکمل امت کو جہاد کے لیے تیار کریں اور پوری امت کو عالمی اسلامی جہاد کے میدان میں اتاریں جو کہ عالمی یہودی صلیبی حملے کے مقابلے میں ہو یعنی جیسے ملت کفر متفق ہو کر میدان میں اتری ہے اسی طرح ملت اسلام کو بھی متفق ہو کر میدان میں اترنا ہوگا یہ بات ہم نے اس بیان میں بیان کی اور یہ بات بھی ہم نے اس بیان کے اندر واضح کی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ اس بیان کا خلاصہ ہے اس لیے ہم بار بار تکرار کر رہے ہیں اس بات کا اور اس بات کی وضاحت بھی ہم نے اس بیان میں کی کہ ہمیں پوری امت کو جہاد کی دعوت دینی ہے اور یہ دعوت ایسی ہونی چاہیے جو کہ عمومی اسلامی بنیادوں پر قائم ہو اور جہادی جذبات کو ابارے ایسی دعوت نہ ہو جو کہ صرف سلفیوں کے لیے ہو یا صرف حنفیوں کے لیے ہو فقہی اور عقیدے کے جو پیچیدہ مسائل ہیں اگرچہ وہ اکثر ٹھیک ہیں اس میں شک نہیں ہے اس میں جو اختلاف ہے وہ بھی اپنی جگہ پر درست ہے لیکن ان مسائل کی بنیاد پر ہم امت کو دعوت نہیں دے سکتے کہ ہمارے جہاد میں صرف وہ شریک ہو جو کہ رفا دیں کرتا ہے اور ہمارے جہاد میں اس کو شرکت کی اجازت نہیں ہے جو کہ امین بالجہر نہیں کہتا ہے یا اس طرح کے جو عقیدے کے مسائل ہیں مردے سنتے ہیں یا نہیں سنتے ہیں وغیرہ وغیرہ تو ان مسائل کو چھڑنے سے آپ امت کو نہیں بلا سکتے ان مسائل کو نہ چھڑا جائے امت کو عمومی دعوت دی جائے جو امت کے اندر مذاہب ہیں فروعی اختلافات ہیں امت کے اندر عقیدے کے مسائل ہیں فروعی اختلافات ہیں ان کو نہ چھڑا جائے بات سمجھ رہی ہے ہاں جو اصولی اختلافات ہیں وہ تو ظاہر امت کے اندر ہی نہیں ہیں تو پھر ان کی تو بات ہی نہیں ہے پھر ان میں سے کچھ تو وہ ہیں جو کہ بطور عقیدہ ان اصولی اختلافات کو اختیار کیے ہوئے ہیں ان کو تو ہم کافر سمجھتے ہیں وہ تو امت کا حصہ ہی نہیں ہے مثال کے طور پر جیسے شیعہ ہو گئے قادیانی ہو گئے وہ تو اصول دین میں ہمارا ان سے اختلاف ہے بات سمجھ رہی ہے اور اسی طرح وہ لوگ جو کہ اصول دین میں بعض مسائل میں ہمارا ان سے اختلاف تو ہے لیکن ان کو دعوت دی جا سکتی ہے اور وہ اسے بطور عقیدہ اختیار کیے ہوئے نہیں ہیں بلکہ ہر قسم کی باتیں اور دشمن کی ایزا اور دشمن کے آزار سے بچنے کے لیے انہوں نے اس طرح کے راستے اختیار کیے ہوئے ہیں تو ان کو بھی دعوت دی جا سکتی ہے لیکن جنہوں نے بطور عقیدہ ان چیزوں کو اختیار کیا ہوا ہے ظاہر ہم انہیں کافر سمجھتے ہیں مثال کے طور پر جو شخص ڈیموکریسی کو بطور عقیدہ اختیار کیے ہوئے ہے کہ اسلام ناؤ باللہ اللہ افسانہ ہے اور اس زمانے کے لائق نہیں ہے ناؤزب باللہ تو ظاہر ہے وہ تو ڈیموکریسی کو اور غیر اسلامی باتوں کو بطور عقیدہ اختیار کیا ہوئے ہے تو اسے تو مسلمان نہیں سمجھا جا سکتا بات سمجھ میں آ رہی ہے لیکن وہ لوگ جن کے بارے میں اختلافات ہیں کہ شاید ان کا یہ مقصد نہیں اور شاید ان کا یہ مقصد ہے تو اس طرح کے لوگوں کو تو دعوت دینی چاہیے کفار کو دعوت تو دی جائے گی عمومی دعوت ہے وہ کہ یا تسلیم ہو جاؤ یا اما مسلم اور یا مسلمان بن جاؤ یا تسلیم ہو جاؤ لیکن جو جہاد کی دعوت دی جائے گی وہ تو ظاہر سے زیادہ کفار کو نہیں دی جائے گی جہاد کی دعوت تو کفار کے خلاف ہو رہی ہے تو ان کو کیسے آپ دعوت دیں گے ان کو دعوت تو آپ صرف اس کی دیں گے کہ یا مسلمان بن جاؤ یا تسلیم ہو جاؤ اور کوئی بات نہیں ہے لیکن آپ جن کو امت قرار دیں گے تو ان میں آپ نے ضرور اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ اصولی اختلاف ہمارا ان طبقوں سے نہ ہو جیسے شیعہ ہو گئے قادیانی ہو گئے یا علمانی سیکولر جو کہ دین اسلام کو بطور قانون قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے وہ دین اسلام کو اور شریعت اسلامیہ کو ایک افسانہ قرار دیتے ہیں نعوذ باللہ اور یہ اعتقاد رکھتے ہیں تو ہم انہیں کافر سمجھتے ہیں بات سمجھ میں آئی لیکن اس کے علاوہ جو جہالت کا عذر ہے مجبوری کا عذر ہے بعض کہتے ہیں تعویل کا عذر ہے وغیرہ وغیرہ علاخری تو ظاہر سے بات اختلاف کی گنجائش اس کے اندر موجود ہے تو ان کو دعوت دینی چاہیے بات سمجھ میں آ رہی ہے لیکن یہاں پر ایک بات واضح ہونی چاہیے کہ تعویل بھی ہر قسم کی طویل شریعت میں قابل قبول نہیں ہے اور یہ ایک الگ موضوع ہے اس میں انشاءاللہ ہم کسی اور جگہ بات کریں گے